الحمد اللہ شیقان ولکم القیم اور چاند کی ہم نے اٹھائیس منزلیں مقرر کر رکھی ہیں حتیٰ کہ وہ کھجور کے خوشے کی پرانی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح ہو جاتا ہے لشم سگیلا مرولو فی فل کیس بہون نہ سورج کے یہ لائق ہے کہ وہ چاند کو پالے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتا پھرتا ہے وآیت لہم انہا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون اور ان کے لئے ایک نشانی یہ ہے کہ بے شک ہم نے ان کی نسل کو نوح کی بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا خلقنا لہم من مثلہی ما یعکبون اور ہم نے ان کے لیے ویسے ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں وَإنَّ شَأْ نُغْرِقُهُمْ صَرِخَ لَهُمْ هُمْ <يُنقذون> اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں پھر نہ کوئی تو کوئی ان کی فریاد سننے والا ہوگا اور نہ وہ چھڑائے ہی جا سکیں گے اِلّا رحمتاً منا ومتاعاً اِلّا <حين> مگر ان کی نجات ہماری رحمت ہی سے ہے اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے لیے ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس عذاب سے بچو جو تمہارے سامنے دنیا میں اور جو تمہارے پیچھے آخرت میں ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے نعن ہے مغرغ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے منہ مو موڑنے والے ہوتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے تم اس میں سے خرچ کرو تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لوگوں سے جو ایمان لائے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتا تم تو کھلی گمراہی میں ہو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف چاند کی اٹھائیس منزلیں ہیں روزانہ ایک منزل طے کرتا ہے پھر کبھی ایک رات کبھی دو راتیں غائب رہ کر دوسری یا تیسری رات کو نکل آتا ہے پھر یعنی جب آخری منزل پر پہنچتا ہے تو بالکل باریک اور چھوٹا ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی ہو جو سوکھ کر ٹیڑھی ہو جاتی ہے چاند کی انہی گردشوں سے سکین ارض زمین پر آباد لوگ اپنے دنوں مہینوں اور سالوں کا حساب اور اپنے اوقات عبادات کا تعین کرتے ہیں میں یعنی سورج کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے جس سے اس کی روشنی ختم ہو جائے بلکہ دونوں کا اپنا اپنا رستہ اور الگ الگ حد, حد ہے سورج دن ہی کو اور چاند رات ہی کو تلو ہوتا ہے اس کے برعکس کبھی نہیں ہوا جو ایک مدبر کائنات کے وجود پر ایک بہت بڑی دلیل ہے پھر بلکہ یہ بھی ایک نظام میں بندھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں پھر کلن سے سورج چاند یا اس کے ساتھ دوسرے کواقب و نجوم مراد ہیں سب اپنے اپنے مدار میں گھومتے ہیں ان کا باہمی ٹکراؤ نہیں ہوتا پھر اس میں اللہ تعالیٰ اپنے اس احسان کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ اس نے تمہارے لیے سمندر میں کشتیوں کا چلنا آسان فرما دیا حتیٰ کہ تم اپنے ساتھ بھری ہوئی کشتیوں میں اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہو دوسری معنی یہ کیے گئے ہیں کہ ضرریتن سے مقصود آبائے ضروریت ہیں اور کشتی سے مراد کشتی نوح ہے یعنی سفین نوح میں لوگوں کو بٹھایا جن سے بعد میں نسل انسانی چلی گویا نسل انسانی کے آبا اس میں سوار تھے پھر اس سے مراد ایسی سواریاں ہیں جو کشتی کی طرح انسانوں اور سامان تجارت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں اس میں قیامت تک پیدا ہونے والی چیزیں آ گئیں جیسے ہوائی جہاز بحری جہاز ریلیں بسیں کاریں اور دیگر نقل و حمل کی اشیا پھر یعنی توحید اور صداقت رسول کی جو نشانی بھی ان کے سامنے آتی ہے اس میں غور ہی نہیں کرتے کہ جس سے ان کو فائدہ ہو ہر نشانی سے اعراض ان کا شیوا ہے پھر یعنی غرباء و مساکین اور ضرورت مندوں کو دو پھر یعنی اللہ چاہتا تو ان کو غریب ہی نہ کرتا ہم ان کو دے کر اللہ کی مشیت کے خلاف کیوں کریں پھر یعنی یہ کہہ کر کے کہ غرباء کی مدد کرو کھلی غلطی کا مظاہرہ کر رہے ہو یہ بات تو ان کی صحیح تھی کہ غربت و ناداری اللہ کی مشیت ہی سے تھی لیکن اس کو اللہ کے حکم سے اعراض کا جواز بنا لینا غلط تھا آخر ان کی امداد کرنے کا حکم دینے والا بھی تو اللہ ہی تھا اس لیے اس کی رضا تو اسی میں ہے کہ غربہ و مساکین کی امداد کی جائے اس لیے کہ مشیت اور چیز ہے اور رضا اور چیز مشیت کا تعلق امور تکوینی سے ہے جس کے تحت جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی حکمت و مصرحت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور رضا کا تعلق امور تشریعی سے ہے جن کو بجا لانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تاکہ ہمیں اس کی رضا حاصل ہو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا میں وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ پکڑے گی جب کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے فلا پھر پھر نہ تو وہ کسی وسیعت کرنے کی طاقت رکھیں گے اور نہ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ ہی سکیں گے اور جب سور پھونکا جائے گا تو یکا یک کو اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑیں گے قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعْثَنَا مِن مَوْقَدِنَا هَذَا مَا وَعْدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ <تصفيق> وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا یہی تو ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون وہ تو بس ایک ہولناک چیخ ہوگی پھر یا کا سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون چنانچہ آج کسی جان مطلب شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے بے شک اہل جنت آج ایک شغل میں خوش و خرم ہوں گے فِي عَلَى <مُتَّكِئُون> وہ, اور وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے لہم فی ہے ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ مانگیں گے سلام قولاً من رب الرحیم انہیں نہایت مہربان رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا یوں المجرمون اے مجرمو و آج الگ ہو جاؤ اے بنی ادم کیا میں نے تمہیں اس بات کی تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرو یہی سیدھا رستہ ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف <مید> یعنی لوگ بازاروں میں خرید و فروخت اور حسب عادت بحث وقرار میں مصروف ہوں گے کہ اچانک سور پھونک دیا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی یہ نفخہ اولہ ہوگا جسے نفخہ فضا بھی کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا نف خط جس سے اللہ تعالیٰ کے سوا اور ان چند فرشتوں کے علاوہ جن کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہے گا سب موت کی آغوش میں چلے جائیں گے پھر پہلے قول کی بنا پر یہ نفخہ ثانیہ اور دوسرے قول کی بنا پر یہ نفہ ثالثہ ہوگا جسے نف البعث والنشور کہتے ہیں اس سے لوگ قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے بہوالے تفسیر ابن کثیر پھر قبر کو خواب سے تعمیر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبر میں ان کو عذاب نہیں ہوگا بلکہ بعد میں جو ہولناک مناظر اور عذاب کی شدت دیکھیں گے اس کے مقابلے میں انہیں قبر کی زندگی ایک خواب ہی محسوس ہوگی پھر فیکی کے معنی ہے فریحون، خوش اور مسرور پھر اللہ کے یہ سلام فرشتے اہل جنت کو پہنچائیں گے بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی خود سلام سے نوازے گا پھر یعنی اہل ایمان سے الگ ہو کر کھڑے ہو یعنی میدان محشر میں اہل ایمان و طاعت اور اہل کفر معصیت الگ الگ کر دیے جائیں گے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا اومت سورہ روم آیت نمبر چودہ یوم سروم آیت نمبر ترتالیس اے یسرون فرقعین اس دن لوگ دو گروہوں میں بٹ جائیں گے دوسرا مطلب ہے کہ مجرمین ہی کو مختلف گروہوں میں الگ الگ کر دیا جائے گا مثلا یہودیوں کا گروہ عیسائیوں کا گروہ صابعین اور مجوسیوں کا گروہ وغیرہ وغیرہ پھر اس سے مراد احدس الستو ہے عہد الستو ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالنے کے وقت دیا گیا تھا یا وہ وصیت ہے جو پیغمبروں کی زبانی لوگوں کو کی جاتی رہی اور بعض کے نزدیک وہ دلائل عقلیہ ہیں جو آسمان و زمین میں اللہ نے قائم کیے ہیں باول فتح القدیر پھر یہ اس کی علت ہے کہ تمہیں شیطان کی عبادت اور اس کے وسوسے سے قبول کرنے سے اس لیے روکا گیا تھا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس نے تمہیں ہر طرح گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے پھر یعنی یہ بھی عہد لیا تھا کہ تمہیں صرف میری ہی عبادت کرنی ہے میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا پھر یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا یہی وہ سیدھا رستہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء لوگوں کو بلاتے رہے اور یہی منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچانے والا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أضلَّ مِنكُم جِبِلًا كثيرًا أفلم تكونوا تعقلون اور بلا شبہ اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے ہی جہنم كنتم یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اسلئے تم یک فور آج کی دن اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم نے کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے اليوم نختم على بما كانوا آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے اس کی جو کچھ وہ کماتے تھے اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں پھر وہ دوڑیں رستہ تلاش کرنے کو تو وہ کیوں کر دیکھ سکیں گے اور انہوں نے شاء علماء سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا اور اگر ہم چاہیں تو انہی کی جگہوں پر ان کی صورت مسخ کر دیں پھر وہ آگے چلنے کی طاقت نہ رکھیں اور نہ وہ لوٹ سکیں ومن الخلق افلا يعقلون اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیں گویا ہم اسے حالت پیدائش کی طرف لوٹا دیتے ہیں کیا پھر وہ عقل نہیں رکھتے ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ و اور ہم نے اس رسول کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ اس کے لائق ہی تھی اور نہ یہ اس کے لائق ہی تھے یہ کلام الٰہی تو سراسر سر نصیحت اور واضح قرآن ہے من كان حيا و يحق على تاکہ وہ اسے ڈرائے جو زندہ ہے اور کافروں پر اللہ کے عذاب کی بات ثابت ہو جائے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی اتنی عقل بھی تمہارے اندر نہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے اور میں تمہارا رب ہوں میں ہی تمہیں روزی دیتا ہوں اور میں ہی تمہاری رات دن حفاظت کرتا ہوں لہٰذا تمہیں میری نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تم شیطان کی عداوت کو اور میرے حق عبادت کو نہ سمجھ کر نہایت بے عقلی اور نادانی کا مظاہرہ کر رہے ہو پھر یعنی اب اس بے عقلی کا نتیجہ بھگتو اور اپنے کفر کے سبب سے جہنم کی سختیوں کا مزہ چکھو پھر یہ مہر لگانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی پیش آئی گی کہ ابتدائے مشرقین قیامت والے دن بھی جھوٹ جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے اللہ خن مشرقین انام انعام نمبر تیئیس اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرق نہیں تھے چنانچہ اللہ تعالی ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا جس سے وہ خود تو بولنے کی طاقت سے محروم ہو جائیں گے البتہ اللہ تعالی آزائے انسانی کو قوت گویائی عطا فرما دے گا ہاتھ بولیں گے کہ ہم سے اس نے فلاں فلاں کام کیا تھا اور پاؤں اس پر گواہی دیں گے یوں گویا اقرار اور شہادت دونوں مرحلے طے ہو جائیں گے علاوہ ازیں ناطق کے مقابلے میں غیر ناطق چیزوں کا بول کر گواہی دینا حجت و استدلال میں زیادہ بلیغ ہے کہ اس میں ایک اعجازی شان پائی جاتی ہے باوالے فتح القدیر اس مضمون کو حادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے ملاحظہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو اور دو ہزار نو سو پھر یعنی پینائی سے محرومی کے بعد انہیں رستے یا رستہ کس طرح دکھائی دیتا لیکن یہ تو ہمارا حلم و کرم ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا پھر یعنی آگے جا سکتے نہ پیچھے لوٹ سکتے بلکہ پتھر کی طرح ایک جگہ پڑے رہتے مسخ کے معنی پیدائش میں تبدیلی کے ہیں یعنی انسان سے پتھر یا جانور کی شکل میں تبدیل کر دینا پھر یعنی جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی پیدائش کو بدل کر برعکس حالت میں کر دیتے ہیں یعنی جب وہ بچہ ہوتا ہے تو اس کی نشو و جاری رہتی ہے اور اس کی عقنی اور بدنی قوتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے حتی کہ وہ جوانی اور قہولت کو پہنچ جاتا ہے اس کے بعد اس کے برعکس اس کے قوائے اقلییہ و بدنیہ میں ظعف و انحطاط کا عمل شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ ایک بچے کی طرح ہو جاتا ہے پھر کہ جو اللہ اس طرح کر سکتا ہے کیا وہ دوبارہ انسانوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں پھر مشرقین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکزیب کے لیے مختلف قسم کی باتیں کہتے رہتے تھے ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ شاعر ہیں اور یہ قرآن پاک آپ کی شاعرانہ تک بندی ہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی کہ آپ شاعر ہیں نہ قرآن شعری کلام کا مجموعہ ہے بلکہ یہ تو صرف نصیحت اور معذت ہے شاعری میں بالعموم مبالغہ افراد و تفرید اور محض تخیولات کی ندرت کاری ہوتی ہے یوں گویا اس کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے علاوہ ازئیں شاعر بالعموم محض گفتار کی غازی ہوتے ہیں گفتار کے غازی ہوتے ہیں کردار کے نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ اپنے پیغمبر کو شعر نہیں سکھلایا نہ شعر کی اس پر وہی کی بلکہ اس کے مزاج و طبیعت کو ایسا بنایا کہ شعر سے اس کی کوئی مناسبت ہی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی کسی کا شعر پڑھتے تو اکثر صحیح نہ پڑھ پاتے اور اس کا وزن ٹوٹ جاتا جس کی مثالیں حادیث میں موجود ہیں یہ احتیاط اس لیے کی گئی کہ منکرین کہ منکرین پر اتمام حجت اور ان کے شبہات کا خاتمہ کر دیا جائے اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ قرآن اس کی شاعرانہ تک بندی کا نتیجہ ہے جس طرح آپ کی امیت ان پڑھ ہونے کی صفت بھی قطع شبہات کے لیے تھی تاکہ لوگ قرآن کی بابت یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ تو اس نے فلاں سے سیکھ پڑھ کر اس کو مرتب کر لیا ہے البتہ بعض مواقع پر آپ کی زبان مبارک سے ایسے الفاظ کا نکل جانا جو دو مصراؤں کی طرح ہوتے اور شعری اوزان و بحور کے بھی مطابق ہوتے آپ کے شاعر ہونے کی دلیل نہیں بن سکتے کیونکہ ایسا آپ کے قصد و ارادے کے بغیر ہوا اور ان کا شعری قالب میں ڈھل جانا ایک اتفاق تھا جس طرح حنین, و حنین والے دن آپ کی زبان پر بے اختیار یہ رجز جاری ہو گیا این نبی کلب انا بن عبد المطلب مطلب اس میں کوئی جھوٹ نہیں کہ میں بنی میں کہ میں نبی ہوں اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں ایک اور موقع پر آپ کی انگلی زخمی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تی اَََ بیون دہمیت وفی صبیل اللہ میں لقیت بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر دو دو اور صحیح مسلم حدیث نمبر سترہ مطلب تو تو ایک انگلی ہی ہے جو خون آلود ہوتی ہے یہ ہوئی ہے زخمی ہوئی اور اللہ کے رستے ہی میں تجھے یہ تکلیف پہنچی ہے پھر یعنی جس کا دل صحیح ہے حق کو قبول کرتا اور باطل سے انکار کرتا ہے پھر یعنی جو کفر پر مصر ہو اس پر عذاب والی بات ثابت ہو جائے لیون ذرا میں ضمیر کا مرجۂ قرآن ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم يروا اننا خلقنا لهم مما عملت فهم لها کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو چیزیں بنائیں ان میں یقینا ہم نے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کیے پھر وہ ان کے مالک بن گئے ہیں وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور ہم نے انہیں ان کے تابع کر دیا چناچے ان میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے کچھ وہ کھاتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُوا فَلَا يَشْكُرُونَ اور ان کے لیے ان چوپائیوں میں اور بھی فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں کیا پھر وہ شکر نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے تاکہ ان کی مدد کی جائے لا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُودٌ مُحْضَرُونَ وہ معبود ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے جبکہ وہ مشرقین تو خود ان بتوں کے حاضر باش لشکری مطلب حمایتی ہے فرحم لہذا ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں بلا شبہ ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اولم یرا الانسان ان خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے پھر یکا یک وہ کھلا جگڑالو ہو گیا و ضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من یحیی العظام وهي اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا اس نے کہا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب کہ وہ گلی سڑی ہوں گی قل اول وهو خلق علیم آپ کہہ دیجئے انہیں وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا اور وہ ہر طرح کی اور وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا آنتُم مِّنْهُ تُوْقِدُونَ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ بنا دی پھر یک, یک تم اس سے آگ سلگا لیتے ہو او خلق بقادر ان مثلهم بلا وهو کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ وہ ان جیسے انسان پیدا کر دے کیوں نہیں وہی تو سب کچھ پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے انرح ارودی فون جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا حکم صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے فسبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون چنانچہ پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی جو کفر پر مصر ہو اس پر عذاب والی بات ثابت ہو جائے لیونزرا میں ضمیر کبرچہ قرآن ہے پھر اس سے مطلب غیروں کی شرکت کی نفی ہے ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے کسی اور کا ان کے بنانے میں حصہ نہیں ہے پھر انعامن نعمون کی جمع ہے اس سے مراد چوپائے یعنی اونٹ گائے بکری اور بھیڑ دمبا ہیں یعنی جس طرح چاہتے ہیں ان میں تصرف کرتے ہیں اگر ہم ان کے اندر وحشی پن رکھ دیتے جیسا کہ بعض جانوروں میں ہے تو یہ چوپائے ان سے دور بھاگتے اور وہ ان کی ملکیت اور قبضے میں ہی نہ آ سکتے پھر یعنی جان جانوروں سے وہ جس طرح کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ انکار نہیں کرتے حتی کہ وہ انہیں زبا بھی کر دیتے ہیں اور چھوٹے بچے بھی انہیں کھینچے پھرتے ہیں پھر یعنی سواری اور کھانے کے علاوہ بھی ان سے بہت سے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں مثلا ان کی اون اور بالوں سے کئی چیزیں بنتی ہیں ان کی چربی سے تیل حاصل ہوتا ہے اور یہ بار برداری اور کھیتی باڑی کے بھی کام آتے ہیں پھر یہ ان کے کفرانے نعمت کا اظہار ہے کہ مذکورہ نعمتیں جن سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں سب اللہ کی پیدا کردہ ہیں لیکن یہ بجائے اس کے کہ یہ اللہ کی ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں یعنی ان کی عبادت و اطاعت کریں یہ غیروں سے امیدیں وابستہ کرتے اور انہیں معبود بناتے ہیں پھر جن دن سے مراد بتوں کی, بتوں کے حمایتی اور ان کی طرف سے مدافعت کرنے والے مخبرون دنیا میں ان کے پاس حاضر ہونے والے مطلب یہ ہے کہ یہ جن بتوں کو معبود سمجھتے ہیں وہ ان کی مدد کیا کریں گے وہ تو خود اپنی مدد کرنے سے بھی قاصر ہیں انہیں کوئی برا کہے ان کی مذمت کرے تو یہی ان کی حمایت و مدافعات میں سرگرم ہوتے ہیں نہ کہ خود ان کے وہ معبود پھر یعنی جو اللہ تعالی انسان کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کرتا ہے وہ دوبارہ اس کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے اس کی قدرت احیاء موتا کا ایک واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ مرنے کے بعد اسے جلا کر اس کے اس کی آدھی راکھ سمندر میں اور آدھی راکھ تیز ہوا والے دن خوشکی میں اڑا دی جائے اللہ تعالیٰ نے ساری راکھ جمع کر کے اسے زندہ فرمایا اور اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا اس نے کہا تیرے خوف سے چنانچہ اللہ نے اسے معاف فرما دیا بہوالے صحیح ہُن بخاری حدیث نمبر چھ پھر کہتے ہیں عرب میں دو درخت ہیں مرخ اور آفار ان کی دو لکڑیاں آپس میں رگڑی جائیں تو آگ پیدا ہوتی ہے سبز درخت سے آگ پیدا کرنے کے حوالے سے اسی طرف اشارہ مقصود ہے پھر یعنی انسانوں جیسے مطلب انسانوں کا دوبارہ پیدا کرنا ہے جس طرح انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ان آسمان و زمین کی پیدائش سے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر اس ادلال کیا ہے جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا سورہ مومن آیت نمبر ستاون آسمان و زمین کی پیدائش انسانوں کی پیدائش سے زیادہ مشکل کام ہے سر احقاف آیت نمبر تینتیس میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے پھر یعنی اس کی شان تو یہ ہے پھر اس کے لیے سب انسانوں کا زندہ کر دینا کون سا مشکل معاملہ ہے پھر ملک اور ملکوت دونوں کے ایک ہی معنی ہیں بادشاہی جیسے رحمتون اور رحموت رہبتن اور رہبوت جبرن اور جبروت وغیرہ ہیں ابن کثیر بہوالِ ابن کثیر بعض اس کو مبالغے کا سیگا قرار دیتے ہیں بہوالِ فتح القدیر یعنی ملکوت الملکن کا مبالغہ ہے پھر یعنی یہ نہیں ہوگا کہ مٹی میں رل مل کر تو تمہارا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے نہیں بلکہ اسے دوبارہ وجود عطا کیا جائے گا یہ بھی نہیں ہوگا کہ تم بھاگ کر کسی اور کے پاس پناہ طلب کر لو تمہیں بہرحال اللہ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا جہاں وہ عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا